حبوق المصطفیٰ صلی اللہ الله علیہ وسلم کے باب ثالث کی فصل اول ہماری جاری تھی جس میں ہم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ سبق جس میں آپ نے حضور سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقامی رفیہ بلند مقام جو آپ کے رب ازل کی بارگاہ میں ہیں آپ کے ذکر کی بلندی دیگر انبیاء پر آپ کی فضیلت اولاد آدم پر آپ کی سرداری دنیا اور آخرت میں جو خصوصیات اللہ نے حضور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں نیز آپ کے نام کی برکتیں یہ انہوں نے اس فصل کے اندر ذکر کی ہیں اس سبق میں بیان کی ہیں اسی حوالے سے ہم سن رہے تھے اور کئی باتیں ہم سن چکے مزید آگے مالکی رحمت اللہ کرتے ہیں حضرت خالد بن معدان رحمت اللہ تلا سے جو بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعض صاحبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسك یا رسول پاک آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ ارشاد فرمائیے اپنی خبر دیجیے اپنے حالات ہمیں بتائیے اور اسی طرح کی روایت جو ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بھی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے ربی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا انا دعوه ابي ابراہیم سب سے پہلی بات کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو اپ نے کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر کے وقت اللہ تبارک و تعالی سے مانگی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم کہ اے اللہ ان اہل مکہ کے اندر انہی میں سے ایک رسول تو بھیج ازیم شان رسول بھیج تو وہ جو دعا مانگی تھی وہ دعا کا سمارا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت میں موجود تھا دوسری بات رشاد فرمائی و بشرہ مریم یعنی میرے بارے میں عیسا بن مریم نے بشارت دی یعنی پرانے مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے ان مقدس میں بھی موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ علاء نبینا و علیہ السلاۃ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر دی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے عظیم الشان رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا مبشرم رسول میں اللہ کا ایسا رسول ہوں کہ جو بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی کہ جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا پچھلی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد مذکور ہے تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ وراءت امی حینہ شملت بی انہو خرج منہا نور اضع لہو قصور بسرہ من ارد الشام یعنی جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تو اس وقت میرے والدہ کے پیٹ میں سے ایک ایسا نور نکلا کہ جس کی وجہ سے بسرہ جو شام کے قریب ایک شہر ہے اس کے محلات روشن ہو گئے اپنے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی چوتھی بات کے بنی بنی میں بنی سعد قبیلہ بنی سعد کے اندر مجھے رضاعت کے لیے بھیجا گیا یعنی حضر اللہ چھوٹے تھے یعنی عمر مبارک کے اعتبار سے تو اس وقت آپ کی جو پرورش ہوئی اہل عرب کی عادت کے مطابق وہ قبیلۂ بنی ساتھ کے اندر ہوئی وہاں آپ نے اپنی زندگی کے ایام گزارے سال گزارے کئی سال گزارے وہاں پر تو وہاں کا ایک مرتبہ کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ہم اپنے گھروں کے پیچھے یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو گھر تھے اس کے پیچھے بکریا چلا رہے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رضائی بھائی آپ کے دو شریک بھائی دونوں بکریا چرا رہے تھے تو اچانک ایک دو شخص آئے جنہوں نے بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بعض روایتوں میں کے تین شخص آئے اور وہ سونے کا ایک تس لے کر آئے کہ جس میں برف جب برف کی طرح کا پانی تھا ٹھنڈا ٹھار پانی اس کے اندر بھرا ہوا تھا تو انہوں نے نبی کی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ویسے تو خزانی کے الفاظ ہیں کہ پکڑا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبرکت حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے پاس لیا حضرت اسلام اس وقت ظاہری عمر کے اعتبار سے جو وہ دو سے تین سال کے تھے یا چار سال کے ہوں گے تو پکڑا اور آپ علیہ السلاط اسلام کے سین مبارکہ کو چیرا بعض روایتوں میں سینے سے لے کر پیٹ کی جھلی تک آپ کے سین مبارکہ کو چیرا پھر اس میں سے دل مبارک کو نکالا اور دل مبارک نکال کے اس میں چاک کیا اس کو اور اس میں سے ایک سیاہ نکتا نکالا اور اس کو پھینک دیا پھر اس کے بعد حضور علیہ السلاۃ اسلام فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو اور میرے پیٹ کو اس برف کی طرح ٹھنڈے پانی کے ساتھ انہوں نے دھویا یہاں تک کہ اچھی طریقے سے چمکایا اور پھر ایک اور روایت کے اندر یہ ہے کہ ایک انگوٹھی ان میں سے ایک نے نکالی جو ایسا اس کے اندر نور چمک رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں اس سے کھیرا ہو رہی چمک دمک اتنی زیادہ تھی کہ اس کے اوپر نظری نے ٹھہر پاتی تھی اس کے ذریعے سے میرے دل کے اوپر مہر لگائی اور میرے دل کو ایمان و حکمت کے ساتھ اور زیادہ بھر دیا پھر اس کے بعد اس دل کو واپس اپنی جگہ پر رکھا اور ایک فرشتے نے جو انسانی صورت میں آئے ہوئے تھے جو جگہ تھی ساری اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ جو چیرہ لگایا گیا تھا چاک کیا گیا تھا وہ سارا کا سارا اپنی جگہ پر درست ہو گیا بالکل کوئی نشان اس پر باقی نہ رہا پھر اس کے بعد ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کا وزن ان کی امت کے دس افراد کے ساتھ کرو ان کی 10 افراد کے ساتھ کرو تو تولا گیا آپس میں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف امت کے دس افراد تو حضور علیہ السلاۃ اسلام وزن میں ان سے بڑھ گئے پھر اس کے بعد کہا کہ ان کا سو کے ساتھ وزن کرو سو کے ساتھ وزن کیا گیا تو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم وزن میں ان سے بڑھ کر تھے کہا کہ ہزار, کے ساتھ کرو, ہزار کے ساتھ کیا گیا تو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم وزن میں ان سے بڑھ کر تھے پھر انہوں نے کہا ان میں سے ایک نے کہ ان کو چھوڑ دو اگر ساری امت کے ساتھ بھی ان کا وزن کرتے پھرو گے تو بھی یہ سب سے بھاری ہوں گے اب سب سے بھاری کیسے اعتبار سے ہوں گے یہ جو صحیح قول ہے اس کے مطابق اپنے کمال کے اعتبار سے اپنے کمال کے اعتبار سے مرتبوں کے اعتبار سے جو اللہ تبارک وطر نے آپ کو عطا فرمائے ہیں علام صاوی رحمت اللہ تعالی ہی زبردست کے رسول گزرے ہیں تفسیر جلالین پر آپ کا حاشیہ ہے حاشی تو کے نام سے مفسر ہیں لیکن عشق رسول میں واقعی کمال درجے کے تھے یہ تو علماء جب بھی دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں سے آپ کے فضائل میں سے کوئی پہلو بیان کرنا ہو تو وہاں پہ چوپتے نہیں ہیں وہاں سے کوئی نہ کوئی پہلو نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہوتا ہے تو لازمی بیان کرتے ہیں چھپاتے نہیں اس کو بلکہ اس کو کو بلکہ کے لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اللہ نبینہ نبی نبی سلاۃ والسلام کی خلقت کا پیدائش کا تذکرہ کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں تو اس وقت فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اتجیحا میں یوف صدی دیما کہ تو زمین میں ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین کے اندر فساد کرے گا خون ریزی کرے گا تو سلگ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطر نے یہ ارشاد فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اللہ مسابی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے اتحاد فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ان کے اندر میں نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنا ہے تم ان کی خطائے دیکھ رہے ہو تم ان کی غلطیاں دیکھ رہے ہو ان کی ساری غلطیاں اپنی جگہ پر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فضائل و کمالات عطا فرمانے ہیں اگر مخلوق کی ساری کی ساری برائیاں خرابیاں ایک پلڑے پر رکھ دی جائیں اور دوسری طرف نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیکیاں اور آپ کی بھلائیاں رکھی جائیں تو تمام مخلوق کی برائیوں کے اوپر نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیکیاں اور بھلائیاں غالب آ جائیں گے تو اس لیے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کہ ان کے درمیان آنا کس نے ہے کس کی تشریف آوری ان کے درمیان ہونی ہے تو اسی لیے جبریل امین علیہ السلام نے ایک دوسرے فرشتے نے ہی کہا کہ اگر ہزار کے ساتھ بھی تولو گے بلکہ ساری امت کے ساتھ بھی تولو گے سبھی کے ساتھ تولو گے تو سب کے اوپر فضیلت کے اعتبار سے غالب آ جائیں گے پھر آگے مزید بھی اتنا دیکھیے آگے پھر انشاءاللہ اور بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں وعن خالد بن معدان أن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك وقد ربي نحوه عن أبي ذر وشداد بن أوس وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم فقال نعم أن دعوة أبي إبراهيم يعني قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وبشر بي عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصرة من أرض الشام واستردعت في بني سعد بن بكر فبين أنا مع أخلي خلف بيوتنا ترعى بهما لنا إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض وفي حديث آخر ثلاثة رجال بتستم من ذهب مملوعة سلجن فأخذاني فشق بطني قال في غير هذا الحديث من نحري إلى مراق بطني ثم استخرجا منه قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فترحاها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه قال في حديث آخر ثم تناول أحدهم شيئا فإذا بحاتم في يده من نور يحار الناظر دونه فحتم بي قلبي فمتلئ ايمانا وحكمتا ثم اعاده مكانه وامر الاخر جده على مفرقي صدره ففلت امام وفي روايه ان جبريل قال قلب وكيع اي شديد فيه عيناني يبصراني واذناني سميعاني جبريل عليه الصلاه والسلام نے جب دل مبارک کو دیکھا تو دل مبارک کو دیکھ کے کا بڑا مضبوط دل ہے بڑا مضبوط دل ہے قوی دل ہے اور اس دل کے اندر دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں جو سب کچھ دیکھتی ہیں اور اس دل کے اندر دو کان ہیں جو سنتے ہیں یعنی قریب و نزدیک دور و بعید سب کو قریب کا ہو دور کا ہو نزدیک کا ہو بعید کا ہو کہیں کا ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کان مبارک جو آپ کے دلِ اقدس کے اندر ہیں ان کے ذریعے سب کچھ سن لیتے ہیں ثم قال احدهما لصاحبه زنه بی عشرت من امته فوزننی بهم فرجحتهم ثم قال زنه بی مئت من امته فوزننی بهم فوزنتهم ثم قال زنه بی الف من امته فوزننی بهم فوزنتهم ثم قال دعه عنك فلو وزنته بی امته لوزنها جب یہ سارا معاملہ ہو گیا جبریل امین علیہ السلاۃ اسلام اور آپ کے ساتھ والے فرشتوں نے صدر کیا اور یہ باتیں کی، اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا یعنی اس وقت ظاہری عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے نا تین چار سال کے تھے الاسدوریم اپنے سینے سے لگا لیا اور حضور علیہ السلاۃ اسلام کے سرے مبارک کو راکوں کے درمیان بوسا دینے لگے پھر ارض کرنے لگے کہ یا حبیب یعنی اے اللہ کے حبیب اگر آپ جانتے کہ اللہ نے آپ کے لئے کیسی کیسی خیر رکھی ہوئی ہے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں یعنی جو اللہ نے آپ کے لئے خیر رکھی ہے جب آپ اس کو ملاحظہ کریں گے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گے آپ کو گھبرانے کی ان معاملات سے کوئی ضرورت نہیں ہے فرماتے ہیں قال قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآخر ثُمَّ ضَمُّونِ إِلَى صُدُورِهِمْ وَقَبَّلُوا رَ آگے پھر مزید اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جبریڈ امین علیہ السلاط اسلام نے یہ بھی عرض کی یا تمام فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں سب سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو عزت حاصل ہے اور آپ کی شان یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں اور ایک اور حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جب یہ واپس پلٹے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام کے تمام معاملات کو ایسے بیان کر رہے تھے گویا کہ ابھی دیکھ رہے ہیں سارے معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا وفی بقی الحدیث من قولهم اللہ اللہ کے بارگاہ میں ایک شان و عظمت بیان کی آگے ایک مشہور روایت کہ سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام سے جب اجتہادی خطا سرزد ہوئی اور آپ نے جنت میں جس درخت سے آپ کو منع کیا تھا اس سے کھا لیا تو اس کے بعد ایک عرصے تک اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریاؤزاری کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں گریا ازاری کرتے رہے معافی مانگتے رہے کریماتین فتح باڑی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات حاصل ہوئے انہوں نے اس کے ذریعے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا وہ الفاظ کیا تھے امام ابو محمد المکی یعنی امام ابو طالب المکی رحمت اللہ تلالے اور ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تلالے اور ان کے علاوہ دیگر افراد یہ روایت کر رہے ہیں قاضی آزمال کی رحمت اللہ تلالے کہ انہوں نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام نے جو دعا اللہ بھارکہ میں کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہم بحق محمد اغفر لی خطیعتی و تقبل توبتی یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے حق کے صدقے میں تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے اور میری توبہ کو قبول فرما لے یہ الفاظ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی جو سب کچھ جانتا ہے اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا استفسار کیا من عرفت محمدن اے آدم تب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے جانا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ رأیتو فی کل موضع من الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی میں نے جنت کے ہر ہر مقام پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کی کہ محمد رسولی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو لکھا ہوا تھا اس میں الفاظ یہ تھے کہ محمد میرے بندے اور میرے رسول ہیں فعلیم تو انہوں اکرم خلقی کا کا تو مجھے پتہ چل گیا آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ میں مجھے پتا چل گیا کہ تیری بارگاہ میں یہ ہستی سب سے بڑھ کر عزت والی ہے سب سے بڑی سب سے بڑھ کر تکرین تیری بارگاہ میں انہیں کے لیے فتح اللہ علیہ وغفا اللہ تبارک تعالی نے توبہ کو قبول فرمایا اور ان کی مغفرت فرما دی یہ روایت ہے اور اس میں بعض روایتوں کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ لاہو ما خلق اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ فرماتے یہ آگے الفاظ آ رہے ہیں پہلے اس کو دیکھیں پھر انشاءاللہ میں مزید اس پہ کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں آگے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عادم علیہ السلام اسلام عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنے سر کو عرش کی طرف اٹھا کر دیکھا تو اس عرش پہ یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو مجھے پتہ چل گیا کہ تیری بارگاہ میں سب سے بڑی قدر سب سے بڑھ کر عظمت جو ہے اسی ہستی کی ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کی کی طرف وحی کی اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم بے شک یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے نبیوں میں سب سے آخر میں ہیں اور یہ تیری اولاد میں سے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ فرماتا اس روایت کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر روایت کیا ہے یہ روایت امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر ذکر کی ہے کہ جس میں آدم علیہ السلاط اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ تبارک کی بارگاہ میں پیش کیا حاکم نے اس کو صحیح اسناد فرمایا کہ یہ حدیث صنعت کے اعتبار سے صحیح ہے اسی طرح امام اجل امام مشتحد امام تاج الدین صبح کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتح میں اس حدیث کی صنعت کو صحیح قرار دیا اسی طرح امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے قصیدہ حمزیہ کی شرح کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب تجلی القین کے اندر اس حدیث پاک کی جو سند ہے اس کو حسن قرار دیا کہ کم از کم درجۂ حسن تک یہ پہنچتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں حضرت عیسیٰ حضرت موساۃسلام کی طرف وحی کرنے کا تذکرہ موجود ہے وہ حدیث بند حسن مروی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث پاک ضعیف نہیں بلکہ حدیث پاک بعض علماء کے نزدیک صحیح اور بعض علماء کے نزدیک درجائے حسن تک پہنچی ہوئی ہے اور دونوں کی دونوں حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے استدلال کیا جاتا ہے تو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ و علیہ السلاط اسلام نے پیش کیا اور آدم علیہ السلاط اسلام کی جو توبہ تھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرمائی پھر یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد آدم علیہ نبینا و علیہ السلاط اسلام کی دو کنیتیں تھیں آدم علیہ السلاۃ اسلام کی دو کنیتیں تھیں ایک کنیت ابو محمد اور دوسری کنیت ابو البشر مشہور آپ کی کنیت ابو البشر ہے لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ کی کنیت ابو البشر ہے اور جنت میں آپ کی کنیت ہوگی ابو محمد فرماتے ہیں من أين عرفت محمد قال رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويروى محمد عبدي ورسولي فعلنت أنه أكرم خلقك عليك فتاب الله عليه بغفر له وهذا عند قائله تأبيل قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات وفي رباية أخرى فقال آدم لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب مكتوب عنا مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے قاضی آزمال کی رحمت اللہ نقل کرتے ہیں کہ سوریج بن یونس رحمت اللہ علیہ سے مربی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و وطالعہ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیاحت کرتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ان کی عبادت ہی یہ ہے کہ وہ ہر اس گھر میں جاتے ہیں جس میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کا نام احمد یا محمد ہوتا ہے ان کا کام یہ ہے کہ دورہ کرنا ہے اس گھر پر جس میں محمد یا احمد نامی کوئی شخص موجود ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرشتوں کی طرف سے جو تعظیم ہے اس کی وجہ سے ایسا معاملہ ہے فرماتے ہیں وہ روبیہ ان سر یونس ان سیاحین عبادتها علیہ کل دار فیہا احمد او محمد اکراما منہم لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید آگے بیان کرتے ہیں کہ ابن قانع قاضی ابن قانع رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب معجم الصحابہ میں حضرت ابو الحمرہ سے روایت کرتے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے کی رات آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بی علی جن یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کی تائید میں نے جن کو مضبوط میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے ایمان لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مقام پر ساتھ دینے والے تھے تو یہ تذکرہ عرش پر بھی موجود تھا باقی دیگر روایتوں کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی مختلف اس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ ان کے بھی نام مختلف جگہوں پر لکھے ہوئے تھے فرماتے ہیں ابن قانعن عن اب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اللہ اور پارے حضرت سعیدنا موسا علی نبی السلاۃ اسلام اور حضرت سعیدر علی و علیہ اسلام کا واقعہ ذکر کیا ہے جس میں تین معاملات پیش آئے تھے اور ایک معاملہ یہ پیش آیا تھا کہ خزر علاء نبی السلاۃ اسلام نے ایک دیوار جو گر رہی تھی اس کو بغیر اجرت کے سیدھا کر دیا تھا جس پر موسا علیہ نبینہ سلاۃ علی اسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی آپ نے فری میں ان کی دیوار ٹھیک کر دی آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے ان سے کچھ اجرت لے لیتے تو حضرت خضر علیہ نبینہ علیہ السلاۃ اسلام نے پھر اس کی وجہ بیان کی تھی کہ یہ دیوار انہوں نے کیوں صحیح کی وجہ یہ تھی وہ دیوار جو تھی وہ دو بچوں کی تھی دو بچوں کی تھی جن کا والد بڑا صالح شخص تھا جن کا والد بڑا نیک شخص تھا اور بعض روایتوں میں والد سے مراد یہاں ساتویں جو شخص تھے وہ بڑے نیک اور صالح تھے اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ تھا ان بچوں کا خزانہ تھا وکان تختہ اللہ ان دو بچوں کے لیے خزانہ موجود تھا ابھی یہ بچے تھے اگر دیوار گر جاتی تو لوگ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے لہٰذا اس دیوار کو ٹھیک کر دیا گیا کے بعد میں جب بچے بڑے ہو جائیں تو اس دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ حاصل کر سکیں اس میں ایک تختی موجود تھی۔ اس میں سونے کی تختی موجود تھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سونے کی اس تختی کے اندر کچھ باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ کیا لکھی ہوئی تھیں دیکھیے وہ فتفسیر یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله تعالی وکانا تحته کنز لهما من کہ سونے کی ایک تختی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا جو شخص تقدیر کے اوپر ایمان لگتا ہے تو کیسے اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے تعجب ایسے ہے شخص کے اوپر کہ جو تقدیر کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کے باوجود اپنے آپ کو تھکاتا ہے یعنی اس کو تقدیر پر ایمان ہے کہ مجھے وہی کچھ ملنا ہے جو میرے لیے لکھا ہوا ہے اس کے باوجود دنیا کی تلاش کے اندر اپنے آپ کو تھکا کے رکھ دیتا ہے حالانکہ ملنا وہی کچھ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک اس کے لیے مقرر کر رکھا ہوتا ہے اور لکھا ہوا تھا اس میں جس شخص کو یہ پتا ہے کہ جہنم موجود ہے جہنم کے اوپر وہ یقین رکھتا ہے تو وہ کیسے ہنستا ہے اجب لمنیا تلو بہا بھی فیت الہ اس شخص پر بھی تعجب ہے کہ جو دنیا کو دیکھتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ دنیا والے کس طرح پلٹتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں جاتے جا رہے ہیں تو کیسے دنیا کے اوپر وہ اطمینان کرتا ہے کیسے اس کے اوپر وہ اعتماد کرتا ہے پھر اس کے بعد اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں بے نہیں ہوئی اس سے ہزاروں سال پہلے وہ خزانہ اس زمین کے اندر موجود ہے اس تختی پر یہ لکھا ہوا تھا ان انا محمد رسولی کے میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بندے اور میرے رسول ہیں ہر جگہ پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اسی طرح اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک اور بات بیان فرماتے ہیں اب فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں اس شخص کو عذاب نہیں دوں گا جو اس کا قائل ہوگا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے اس کو میں عذاب نہیں دوں گا جنتی مکتوب رسول اللہ اسی طرح مزید فرماتے ہیں کہ وہ ذکیرہ یعنی ایک پرانا پتھر ملا جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد متقی ہیں پرہیزگار ہیں اصلاح کرنے والے ہیں سردار ہیں اور امانت دار ہیں امین ہیں شَاهَدَ سمن تاری بِلَادِ بلاسان مولودا وردا علی احدی جنبیہ مكتوب لا الہ الا اللہ و علی الاخر محمد رسول اللہ امام سمنتاری ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے خراسان کے اندر ایک بچے کو دیکھا جس کی ولادت ہوئی تھی تو اس کی ایک جانی جو ہے ایک پہلو پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پہلو پر لکھا ہوا تھا محمد رسول الل یعنی یہ واقعات مؤیدات میں سے ہوتے ہیں مویدات میں سے اصل جو دلائل ہیں عدل ہیں وہ تو پیچھے ذکر کر دیں کہ جو احادیث تجیبہ سے اقوال سے ثابت ہیں انہیں سے بات کی قطعیت ثابت ہو جاتی ہے اور ایک جو مضمون ہے اس کا ثبوت ہو جاتا ہے بات کا ثبوت ہو جاتا ہے ایسی چیزیں بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی حق بات کی تائید کے لیے ظاہر فرما دیتا ہے تو اب یہ بچہ پیدا ہوا کہ جس کی دونوں جانب جو ہے ایک طرف لکھا ہوا لا اللہ دوسرے پہ لکھا ہوا محمد اللہ علٰی حضرت امامِ رسالت اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کو کوئی دو ٹکڑے کرے گا تو اس میں بھی ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ دوسرے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں طازی از مال کی رحمتہ اللہ تعالی مزید و ذکر الاخبار یون ان ببلاد الهند وردن احمر مكتوبا علیہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ کہ بعض خبر دینے والوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ ہند کے کسی شہر کے اندر ایک سرخ گلاب ہو سکتا ہے اس زمانے میں اور ہو سکتا ہے کہ اب بھی موجود ہو ایک سرخ گلاب تھا جس پر سفید رنگ سے یہ لکھا ہوا تھا لا الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ایسے کئی واقعات جو ہے وہ پہلے بھی ظاہر ہوتے رہے اور اب بھی ظاہر ہوتے ہیں مستطرف کے اندر اور بعض اور کتابوں کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ بعض مچھلیاں شکاریوں کے ہاتھ آئیں تو ان کے اوپر لا الہ الا اللہ, محمد اللہ لکھا ہوا تھا تو ان اس کی, تعظیم کی وجہ سے دوبارہ ان کو سمندر کے اندر چھوڑ دیا تو ایسے واقعات جو ہے وہ بعض اوقات بسا اوقات ہمارے زمانے کے اندر بھی مختلف چیزوں پر پیش آ جاتے ہیں جس کے ذریعے سے ان چیزوں کی حقانیت مزید واضح ہو جاتی ہے لیکن میں نے عرض کیا کہ اصل حقانیت اصل جو دلائل ہیں وہ قرآن و حدیث سے ویسے ہی ثابت ہیں یہ فقط بطور تائید ہمارے لیے سامنے آ جاتے ہیں آگے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ رشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ جس کا نام محمد ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے وہ شخص کھڑا ہو جس کا نام محمد ہے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے یعنی جس نے آپ علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی تعظیم کی وجہ سے اپنے بچے گناہ محمد رکھا ہوگا تو انشاءاللہ تبارک وطلعہ یہ فضیلت اس بچے کو حاصل ہوگی اور انشاءاللہ اس کے صدقے میں اس کے باپ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی فرماتے ہیں وروبیہ ان جعفر بن محمد عن آبیہ اذا کان یوم القیامتی رحمت اللہ علیہ علی نے نسیم الریاض ریاض میں لکھا کہ اسی طرح اہل مدینہ یہ تمام کے تمام یہ کہا کرتے تھے اور اعتقاد رکھتے تھے کہ جس گھر میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کا نام محمد ہو تو اس گھر کے اندر برکت ہوتی ہے اور ان کا رزق بلکہ ان کے پڑوسیوں کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے آہ! یہ اہل مکہ کا اعتقاد تھا اور اب بھی جو اہل محبت ہیں ان کا یہی اعتقاد ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے نام محمد رکھنے والا ہے تو انشاءاللہ اس کو یہ فوائد حاصل ہوں گے بس اعتقاد کی پختگی ہونی چاہیے فرماتے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلاۃ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا نقصان ہے تمہیں کیا نقصان ہے کہ تمہارے گھر کے اندر ایک محمد ہو دو محمد ہو یا تین محمد ہو یعنی ایسے بچے تمہارے گھر کے اندر موجود ہوں کہ جس کا نام ایک کا نام محمد ہو دو کا نام محمد ہو تین کا نام محمد ہو یعنی بکثرت تمہارے گھر کے اندر ایسے بچے ہونے چاہیے کہ جن کا نام محمد ہو وجہ نام محمد رکھنے کا حضور علیہ السلاط اسلام کو کیا فائدہ حاصل ہوگا یہ فائدہ ہماری طرف لوٹتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلط اسلام ہر اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جس میں امت کا فائدہ ہو ٹھیک ہے تو نام محمد رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بالخصوص قیامت کے دن برکت طا فرمائے گا اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو پسند کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نام کی برکتیں تو ایسی ہیں کہ ہمارے اسلاف نہ فقط اپنا نام اپنے والد کا نام محمد ہوتا ان کے دادا کا نام محمد ہوتا پردادا کا نام محمد ہوتا یہاں تک کے بعض بزرگوں کی نو پشتوں تک نام محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد نو تک چلتے چلے گئے سارے محمد کا سلسلہ آ رہا ہے اور دو ہزار دس یا چھے کی تحقیق کے مطابق پوری دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام نام محمد ہے جو تقریباً ساڑھے سات کروڑ کا نام رکھا گیا تقریباً محمد نَذَرَ إِلَى قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاخْطَارَ مِنْهَا قَلْبَ مُحَمَّدٍ فَاسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو اس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چل لیا اور اپنے لئے خاص کر لیا اور آپ علیہ السلام کو رسالت کے ساتھ مشرف کر کے لوگوں کی درمیان بھیجا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو عذیت دو اور یہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں کہ نبی کی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسالے ظاہری کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کرو یہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے یہ آیت نازل ہوئی اس آیت کے بہت سارے فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ علماء نے حیات النبی کا بیان کیا ہے کہ شہید کی حیات سے بڑھ کر نبی کی حیات ہے وجہ یہ ہے کہ شہید انتقال کر جائے تو بعد انتقال اس کی جو بیوہ ہے اس سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے حالانکہ شہید حیات ہیں شہید حیات ہیں لیکن ان کے اوپر دنیا کے یہ احکام جاری نہیں ہوتے کہ ان کی وراثت تقسیم نہ ہو اور ان کی ان کے ازوات سے نکاح جو ہے وہ ممنوع ہو جائے ناجائز ہو جائے نہیں ان کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے اور ان کی ازوات سے ان کی بے سے نکاح کرنا بھی جائز ہوتا ہے لیکن امبیائی کرام علیہ السلام کی حیات ایسی حیات ہے کہ ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی نہ تو ان کا مال تقسیم ہوتا ہے ان کا مال تقسیم نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ ان کی ازواج سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام رہتا ہے کوئی بھی دوسرا شخص کسی نبی کی اہلیہ سے شادی نہیں کر سکتا کوئی بھی نبی ہو تو نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح ان آپ علیہ السلط اسلام کے وسار ظاہری کے بعد بھی ناجائز ہیں یہ ازوا مطالرات نبی کریم صلی اللہ کے خاص ہیں آخرت میں بھی تمام تمام کی کریم صلی اللہ ہی ہوں گی جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور یہ بیان کیا کہ اے اہل ایمان اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہارے اوپر فضیلت دی ہے مجھے تمہارے اوپر فضیلت دی ہے لا شک کفیز عالی کوئی شک نہیں اس کے اندر اور اسی طرح میری عورتوں کو یعنی میری ازواج کو اللہ نے تمہاری عورتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ازواج متحرات یقیناً دنیا کی تمام خواتین سے افضل و اعلیٰ ہے ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج امت کی تمام عورتوں سے افضل ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ الگ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ, وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں ان کے فضائل اپنی الگ جگہ پر ہیں یہ عام خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے علاوہ کہ ازواج متحرات جو ہیں یہ تمام کی تمام دیگر امت کی خواتین سے افضل ہیں باقی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کا مقام اور حضرت خدیجت رضی اللہ عنہ ان کا مقام ان تینوں کے بارے میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تینوں کے بارے میں رکھا جائے گا کہ یہ سب سے ہیں تینوں میں کون افضل ہے اس پہ خاموشی اختیار کی جائے اس پر خاموشی اختیار کی جائے باقی یہ تینوں تمام کی تمام عورتوں سے سب سے افضل ہیں فرماتے ہیں لما نزلت وما كان ان رسول اللہ الحمد اللہ یہ فصل بھی ہماری پوری ہوئی نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی کئی فضیلتیں سننے کے ہمیں سادت حاصل ہوئی آگے کئی فصلوں کے اندر تازی ازمال کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی معراج کا تذکرہ کیا ہے معراج کا تذکرہ کیا کہ کس طرح معراج ہوئی پھر اس کے بعد اس بات کا تذکرہ کیا کہ معراج جسمانی ہوئی تھی یا روحانی ہوئی تھی پھر اس کے بعد تازیہ اعظم کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان لوگوں کا رد کیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلاۃ اسلام کو معراج نیند کی حالت میں ہوئی تھی اس کا تفصیلی رد کر کے بتایا کہ معراج جو ہے وہ بیداری کی حالت میں ہوئی تھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آپ نے زیارت کی اس میں علماء کا اختلاف اور صحیح بات کو ذکر کیا پھر اس کے بعد اس بات کو ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معراج کے اندر کیا کیا گفتگو ہوئی تھی ان میں سے کچھ باتوں کا تذکرہ کیا ہے انشاءاللہ ان باتوں کو ہم سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ خلاصہ وار ہر ایک کے اوپر ہم بیان کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے آپ علیہ السلاۃ والسلام کی شفاعت میں سے ہمیں سا نصیب فرمائے آمین بجا نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم